اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل بسم الله سورہ عالیہ عمران شریف عال عمران ان کے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت عمران تھا اور آل عمران سے مراد ان عمران کی آل ان کے بچے ان میں حضرت سیدتنا النع مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں آتے ہیں تو دونوں کا ذکر خیر اس صورت میں ہوگا تو اس مناسبہ سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا یہ صورت عمران اور سورت بقرۂ شریف دونوں کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ زہرا وین ہیں کیا ہیں زہرا وین ہیں یہ نور والی صورتیں ہیں اور اس نام کی وجہ جو ہے وہ کریمہ کلط السلام نے بیان فرمائی قیامت والے دن جو بندہ جو بندہ دنیا کے اندر یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کرتا ہوگا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے نور عطا ہوگا جی اور سلام نے دو آئےتیں پڑھ کر ارشاد فرمایا ایک جو ہے آیت القرسی اللہ لا الا الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََحی القیوم یہ آیا مبارکہ یہ والی آج نمبر دو اور دوسری الحاق کو مِلّہ واحد الَََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ الرحمن الرحیم الرحيم عقليٰ مباركہ عقلى وسلام نے فرمایا کہ ان دونوں آيتوں میں اللہ تبارك و تعالى كا اسم اعظم موجود ہے ٹھيک ہے جى اللہ الہ اليّى القيوم يہ عید القرسى ميں بھى آ سورہ سول شریف میں اور یہاں بھی آ گیا. تو اس مناسبت سے بھی اس کو زہرا وين کہا جا سکتا ہے كريما كا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن کو جب سارے کے سارے لوگ سورج کی تپش میں گرمی میں کھڑے ہوں گے اس وقت اس بند، بندہ مومن کو ایک بادل ضلع کا لفظ ہے حدیث شریف میں مطلب صاحبان بادل جو ہے وہ عطا رمایا جائے گا اور اگلے سامنے میں کہ اس بادل کے درمیان میں ایک لمبی سی لکیر ہوگی نور کی ٹھیک ہے جی وہ لکیر بتا رہی ہوگی کہ ادھر والا صاحبان علیحدہ ہے وہ ادھر والا علیحدہ ہے اقلی میں وہ ادھر والا صاحبان جو ہے سورہ بقرہ ہوگی اور ادھر والا جو ہوگا وہ سورہ علیہ عمران ہوگی <سلام> یعنی کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو یہ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ دونوں میں مناسبت کی صورت جو ہے وہ عالیہ مران سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں ایمان کا اس کی اس کی اہمیت کو ایمان کا لفظ بول کر کے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور صورت آل عمران شریف جو ہے اس میں اسلام کا ذکر ہوگا کس کا ہوگا اسلام, اسلام, کا, اسلام کا ذکر ہوگا یہ ذہن رہے اسلام اور ایمان میں ایک طور پر فرق کیا جا سکتا اور ایک طور پر فرق نہیں بھی کیا جا سکتا جس طور پر فرق کیا جا سکتا ہے وہ اس کی صورت یہ ہے کہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے وہ آئے انہوں نے کہا کالا تلاب و انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہ نہ کہو بلاکن قولو اسلمنا تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں کیونکہ وہ سب کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے بظاہر روزہ بھی رکھ لیتے تھے اس طرح کے کام کر لیتے تھے لوگوں کے سامنے تو رب تبارک رفتار نے ارشا فرمایا ایمان والی بات نہ کرو ایمان تو ہے دل سے ماننے کا نام اور تمہارا کام جو ہے وہ تو صرف ظاہری اعمال کو مان لینا اور ان پر عمل کر لینا یہ ظاہری عمال ان کو ماننا بھی ظاہری طور پر ہے تمہارا دل سے تم نے تسلیم ہی کیا جسے مناسب کین کی عرصے تک آکال کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے تصدیق قلبی کے ساتھ ہے اور اسلام جو ہے اس کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے سمجھا نا مثلاً تو یہ رب تبارک وطالعہ نے انہیں جواب دیا لیکن قرآن کریم کی ہی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشا دین عند اللہ علیہ السلام بے شک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے رب تبارک و تعالی کے ہاں سمجھایا نا مسئلہ اور آج ہمارے علماء جو ہیں بہت عرصے سے یہ نہیں کہ آج کے ہمارے زمانے کے نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ اب اسلام میں اور ایمان میں فرق نہیں کرتے جو مومن ہوگا وہ مسلمان ہوگا جو مسلمان ہوگا وہی وہ مومن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو شورہ باقرہ شریف تھی اس میں زیادہ تر عقائد کی وضاحت کی گئی ہے کس کی وضاحت کی گئی ہے عقائد, عقائد کی وضاحت کی گئی ہے اس صورت کے اندر زیادہ جو وضاحت کی گئی ہے وہ اعمال کی وضاحت کی گئی ہے کس کی وضاحت کی گئی ہے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری مم. ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ سورہ باقار شریف میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ یہودیوں کو تھا مخاطب یہودی تھے سورہ بقرہ شریف میں اور نصارہ کا کہیں ذکر آیا بھی ہے تو وہ ان کے زمن میں آیا ہے ان کے زمن میں آیا ہے اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ پورا کلام جو مخاطب ہے وہ نصارہ کو ہے کن کو ہے نصارہ کو ہے کیونکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں نصارہ کا ایک گروہ آیا تھا نستور وغیرہ اور اس طرح کے جو ان کے جو تھے نا پادری وہ آیا اقلیہ سات السلام کے پاس تو آ کر کے ان نجران کے عصائی بھی آئے انہیں کے ساتھ مبالے ہوئے سارے معاملات تو مدینہ منورہ کے اندر وہ آ کر کے نصارہ جو ہیں وہ اکالیہ السلام سے باس و کرنے لگے پہلے آ کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السطو السلام کی الوہیت پر دلائل دیے کہ وہ الہ ہیں عیسی علیہ السلام انہوں نے جب اپنے طرف سے دلائل دیے تو آک علیہ السلام نے ان کو انہی کے دلائل سے لاجواب کر دیا سارے چپ ہو گئے بعد میں وہ نوز باللہ قرآن کریم سے استدلال کرنے لگے کہ قرآن کریم نے انہیں روح اللہ کہا ہے اور کلیمت اللہ کہا ہے یہ دو لفظ تو قرآن میں انہوں نے کہا کہ روح رب کی ہو اور وہ رب نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نوز بلّہ تو یہ ذہن میں رہے یہاں تو خیر انہوں نے جو بھی بدتمیزی کی وہ بدتمیزی تھی ان کی کہ عیسی علیہ السلام کا ان کے لیے الوحیت کا اس بات جو ہے یہ تو سرسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے الوحیت کا اس بات یہ تو سراسر کفر ہے یہ تو سرسر شرک ہے تو وہ ایک کفر اور شرک کو ثابت کر رہے ہیں کن کے پاس آ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس پتہ تو یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جواب دیا اس بات پر تو وہ جواب ہو گئے اپنے جو دلال لائے تھے تو پھر یہ ایک مناظرے کا اصول ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارا مناظرہ ہو جائے نصارا کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تو ہم ان کو بدلے میں قرآن نہیں پڑھ کے سنائیں گے وہ کوئی بات کریں گے تو ہمام پر لازم ہے کیونکہ قرآن کو تو مانتے نہیں یہ مناظرے کا اصول ہے کہ مسلمات قسم پیش کیے جاتے ہیں یا قسم کہتے ہیں سامنے والے لڑکے کو ہمارے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں قسم تو قسم جو ہے اس کی مسلمات جن باتوں کو وہ مانتا ہے ہم وہ بیان کریں وہ پیش کریں اب مناظرہ ہمارا ہو رہا ہے ہندو کے ساتھ ہم اسے قرآن پڑھ کے سنایا ہوگا کہ میں تو قرآن مانتا ہی نہیں <تصفيق> کہ <کی> نہیں سمجھایا کسی <تصفيق> چیز کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں انہیں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم انہیں کی کتابوں سے نکالیں گے نہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں انہیں کی کتابوں سے نکالیں گے یہودیوں کو جھوٹے ثابت کرنے... کرتے ہیں ہم تو ہم ان کی کتابوں سے نکالیں گے کیونکہ مسلمات قسم جو ہے ان کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ دلیل جو ہے انہوں نے اسی قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اب ہماری باتیں مان کر سن کر تو عیسی علیہ السلام کو خدا مان نہیں رہے تو کیوں نہ ہم ان کے سامنے وہ ہی پیش کریں جو انہیں کی قرآن میں سے ہے تو نوزالیہ وہ قرآن کریم سے کلیمت اللہ اور روح اللہ کے لفظوں کو پکڑ کر کے عیسی علیہ اللہ کے لیے الوہیہ ثابت کرنے لگے تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بات کو بھی جواب دیا یعنی رد بھرمایا کلِ السلام نے ان کا کہ یہاں پر ان کے لیے الوہیت ثابت نہیں ہو رہی بلکہ ان کا اللہ تبارک تعالیٰ تبارک تعالیٰ ہاں تعالیٰ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حکم کے ساتھ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مراد ہے یہاں پہ سمجھایا مسئلہ تو ایک تو بات یہ ہو گئی اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے یہاں پر باقرہ شریف کے آخری ہی ابھی دیکھے یہ لکھا ہوا ہے یہ آخر میں دعا کی گئی رب اللہ کی بارگاہ میں بولا کافروں کے خلاف ہماری مدد کر میدان جہاد میں ہمیں فتح عطا فرما تو سورہ عال عمران شریف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آدھی سے زیادہ سورج جو نا یہ سر تو ہل پر مشتمل ہے سر تو ہل پر مشتمل ہے آدھی سورج سے آگے جا کر بہت زیادہ آگے جا کر کے پھر غزب عہد کا ذکر آئے گا تفصیل غزب بدر کا ذکر آئے گا تو پھر اور اس طرح کر کے ایک دو غزوات کا ذکر آئے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر یہ مناسبت رکھی یعنی سورا باقرہ میں یہ دعا کی گئی مولا ہمیں فتح تا فرما تو اللہ تبارک وطالیہ نے سورہ علیہ عمران میں بتایا کہ جو مجھ سے میدان جہاد میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں میں انہیں کیسے فتح طا فرماتا ہوں تو سورہ باقرہ شریف میں حضرت سک آدم علیہ سات کی تخلیق کا ذکر ہوا سب سے پہلے پاک پیغمبر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ان کی تخلیق کا ذکر ہوا اور سورہ آل عمران شریف میں حضرت سعید عنا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا عیص علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں آخر میں تشریف لانے والے ہیں سمجھا ہے نا مثلاً میں جو نبی آ رہے تھے عطیہ قبوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور آگے یوسف علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے حضرت علیہ السلام ذکری علیہ السلام اور ان میں آخر میں سب سے جو تشریف لانے والے نبی ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام ہیں یعنی یہ حضرت ساق علیہ الد السلام کی اولاد میں آنے والے آخری نبی اس حضرت عیسیٰ علیہ ساطل ہے اور اس میلام کے اولاد پاک میں سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی اور سارے انبیاء میں آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علیہ السلام تشریف لائے اس طرح کر کے یہ مناسبت ہو گئی ان کی آپس میں اور دوسرا حضرت سورا باقرہ شریف میں حضرت عدم علیہ السلام کا حضرت ببراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا یعنی یہ وہ انبیاء ہیں جو متقدمین میں سے ہیں کن میں سے ہیں متقدمین میں سے پہلے پہلے آنے والے انبیاء میں ہیں اور اس سورہ علیہ عمران شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسی علیہ السلام کا حضرت ذکری علیہ صاحب السلام کا ذکر فرمایا یہ امبیاء مطاخرین میں سے ہیں کن سے ہیں امبیا متاخرین آمی. میں سے ہیں ان کا ذکر اللہ تبارک مطالعہ نے کیا آمی. ایک اور اہم مناسبت جو ہے وہ سورہ بکرا اور سورہ عالیہ عمران میں وہ یہ جی ہے سورہ بقرہ شریف میں جیسے آپ نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو اپنی توحید پر دلالت کے طور پر پیش کیا اور بارش کو ہے جی اور گھاس کے اگنے کو پھلوں کو بیجوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں پہاڑوں کو یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں افاق دلائل کا ہیں افاقی دلائل کہتے ہیں اور عقلی دلائل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ شریف کے اندر اپنی توہید کو ثابت کیا اپنی وحدانیت کو اپنی واحدت کو ثابت کیا رب تبارک و تعالی نے دلائل افاقی کے ساتھ اور دلائل عقلی کے ساتھ اس پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نقلی دلائل بیان فرمائے کون سے بیان فرمائے نقلی دلائل وہ جو میں نے کے سامنے مناظرہ کا ایک بیان کیا تھا ایک قاعده کہ وہ مسلمات قسم کو پیش کیا جاتا ہے چونکہ یہاں پر مخاطب جو تھے وہ اقلییہ صاحب السلام کے نصارہ تھے نصارہ اقلیہ السلام کے پاس پورے وفد کی صورت میں آئے ہوئے تھے تو کلام جو ہے انہی کے جواب میں نازل ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو انہیں کی کتابوں سے بیان کیا یعنی کتابیں تو رفتعیٰ کی ہیں جو ان پر نازل ہوئی تھیں جن کو وہ مانتے تھے مسلمات قسم کے قاعدے کے تحت جن کو وہ مانتے تھے انہی چیزوں کو رفتبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ میں کہ یہ باتیں توحید کی باتیں میرے خدا ہونے کی باتیں اکیلے واحد الا شریک الا ہونے کی باتیں رب تبارک و تعالی میں یہ تو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں جن کتابوں کو تم مانتے ہو مسلمات قسم کے قاعده کتاب میں وہ تو تم مان تو ان باتوں کو یہ تو ساری باتیں انہی میں موجود ہیں پھر تمہارا انکار کرنا اس طرح کر کے یہ کیا طریقہ ہوا سمجھ ا گیا مسئلہ ہاں، تو میں کہ یہ بات تمہاری کتاب میں موجود ہے اوپر سے آ کے میرے حبیب کریم کے ساتھ جھگڑ رہے ہو جو کچھ تمہاری کتابوں میں, کچھ قرآن میں ہے وہ ایک میں تو ایسا کیسے ہوگا جب تمہیں جواب دے دیا گیا کہ تمہاری کتابوں میں تمہاری کتابوں سے یہ بات بیان کر دی گئی کہ صلی سم خدا نہیں ہے وہ الوحیت کے مستحق نہیں ہے الوہیت کے مستحق ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو پھر تمہارا جب اپنی کتابوں سے ثابت نہ کر سکے تو پھر قرآن سے ثابت کرنے لگے کیسے پاگل ہو تم تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری صورت کے اندر جو جہاں پر بھی دلائل توحید بیان فرمائے ہیں وہ زیادہ تر نقلی دلائل ہیں یعنی نقل, کے طور پر کسی کتاب سے نقل کرنا وہ کتاب بھی ربارک رب و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی اور انبیاء علیہ وسلم کے صحف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اب آ جی یہ علی فلام میم یہ حروف میں سے اس کا مطلب ہے مکتحاد جوڑ کے نہیں پڑے جاتے یہ اب اگر یہ ہے اس کی مد یہاں سے ہٹا دی جائے کیونکہ زبر زیر ہوتی ایسے جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں اردو میں لفظ ہم پڑھیں مثال کے طور پر اور اور کے اوپر کی جو الف ہے اس پر زبر لگی ہوتی ہے حمد جو ہے شروع میں زبر ہی نہیں ہوتی اور بہت جو ہے اس پہ جزم بھی نہیں ہوتی اور آگے راہ پہ بھی نہیں ہوتی اور اے نا؟ اے نا؟ اے نا؟ اے نا؟ ہر بندہ جانتا ہے اور پڑھنا لوگ پریشان ہو جاتے ہمارے لوگ جو ہے یار بڑی انگریزی کیا بات ہے اور یہ بھی بول رہے ہیں ہم تو ان پہ ہوتے ہم ان کو ویسے کسی کی بولی بول کے اس پہ فخر کرے یار فخر کرنا ہے تو اپنے نبی کی بولی بول کے فخر کر جن کے بارے میں بندہ مرے قبر میں جائے تو اسے سوال ہی عربی میں ہوں ساری زبانیں بھول جائیں پتہ اس سے فاسٹ زبان ہے جو بندے کو آنند آ جائے ने ने جلدی آ سکتی ہے ہاں عربی وہ بھی اوتھے آنی ہے اتنے نہیں آتی جلدی ہاں یہاں حقیقت والی بات ہے حیران کن عربی زبان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے تبصو رکھا ہے نا اللہ اقبال اکیلے اونٹ کے چھ ہزار نام ہیں عربی میں اکیلے اونٹ کے چھ ہزار نام ہیں. تو بتائیں پھر کیسے بندہ جو ہے نا اس تک پہنچ سکتا ہے اس زبان کے اندر ایسا توسع ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے دنگ رہ جاتا ہے جس طرح کی زبان ٹیکنیکل لفظ بولتے ہیں نا جیسے جس طرح کی یہ زبان ہے نا اس طرح کی کوئی زبان ہے, کوئی زبان ہے ہی پوری تعداد میں کوئی زبان نہیں ہے یعنی زبان. ساری زبانوں پر عربی زبان کو فضیلت حاصل <تصفيق> ہے جیسے ہاں تو یہ عربی زبان ہاں وہ بغیر قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھایا نا مسئلہ یہ مسئلہ ہمارے لیے ٹھیک ہے نا میرے پاس ایک افغانستان سے شفی کتاب ہے وہاں کے قاضی القضات تھے جیسے یہاں جسے چیف جسٹس کہتے ہیں مولانا نسر اللہ خان صاحب وہ بریلی شیف کے پڑھے تھے والا آل حضر اللہ کے بیٹے مولانا رضا خان رحیم اللہ ان کے شاگرد تھے وہیں سے پڑھ کے یہاں آئے تو طالبان کا جو پچھلا دور تھا حکومت کا اس دور کے اندر وہ وہاں پہ چیف جسٹس رہے ہیں قزات رہے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر. تو وہ مولانا شریف پر لکھی ہوئی سونے کے بدلے میں بھی جتنا کتاب کا وزن ہے تو اتنے وزن کا اگر تو سونا بھی لے لینے کسی سے تو میں پھر بھی تو گھاٹے میں رہے گا یہ کتاب اس سے بھی قیمتی ہے اور وہ کتاب جو ہے نا اتنی موٹی ہے بس وہ ہے دو 3 کلو کی دو تین کلو کی کتاب اتنی وزنی کتاب اتنا موٹا کاغذ اس میں استعمال ہوا ہے یہ بات کاغذ کی نہیں ہے بات مواد کی ہے اس میں جو کریم کل سات اسلام کی سیرت مبارکہ بیان ہوئی ہے یہ بات اس کی ہے اس کی قدر و قیمت کی بات بیان ہو رہی ہے ورنہ کاغذ تو کوئی بھی قیمتی لگا سکتا ہے یہیں سمجھایا مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اچھا ہاں ان کی کتاب جو ہے نا اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ اردو کی کتاب میں بھی زبر زیریں لگی ہوئی ہیں اردو کتاب میں بھی زبریں زیریں لگی ہوئی کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں جن کو پڑھنے کے لیے دی جائے گی کتاب وہ بےچارے تو اردو نہیں سمجھتے وہ اردو پڑھیں گے قاعدے کے تحت جیسے ہم قاعدے کے تحت عربی پڑھتے ہیں اردو جو ہے ہماری زبان ہے اپنی ہمیں کبھی ہم نے اس کے ٹینس یاد کیے ہیں اردو کے بتائیں کسی گردانے کبھی کسی نے پڑھی ہوں ایٹھے او تھے اتھا اتھا کہ آپ کی یاد کے کبھی کسے ہیں سارا کچھ پیدائشی یاد ہے ہمیں ہمیں گرامر کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی ہمیں پتا مدے اور شاد وغیرہ نہ ہو تو یہ بندہ پڑھے تو علم پڑھے گا کیا پڑھے گا اور زبر زیر نہ ہی ہو تو کوئی سمجھدار بندہ علم پڑ لے گا کوئی زیادہ ہی فارغ ہوا تو وہ اس بیچارے کو وہ کیا پڑھے گا اسے؟ یہ کوات میں جوڑ کر کے نہیں پڑھا جائے گا ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا بکھرا بکھرا پڑھا جائے گا علی فلام میم اسی طرح پڑھتے ہیں نا تو ایک تو مناسبت اس کی پچھلی صورت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بھی حروف مق سے شروع ہو رہی یہ بھی روف مکتح سے شروع ہو رہی دوسری بات جو ہے نا وہ جو ذہن رکھنے والی ہے وہ یہ ہے آج لوگ جو ہے نا کئی سارے کیونکہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے یہ آیات متشاب ہاتھ میں سے ہے کن میں سے ہے آیات متشاب میں سے ہے یعنی جن کا مانا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام جانتے ہیں یہی بات اسی اسی صفحے بڑے بیان ہوگی ان شاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام اس کے معنی کو جانتے ہیں آج کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر مانا اس کے اللہ کو معلوم تھا تو قرآن کریم کا پھر لوگوں کو تو نفع نہ ہوا ان آجات کا اللہ بندہ پوچھے کہ یہ جو روح مقات کا جو انداز ہے نا انداز تخاتب ہے یہ روح مق والا یہ اگر ایسا اچمبا ہوتا ایسا البیلا ہوتا ایسا جناب اجنبی ہوتا طریقہ تو عرب کے لوگ اعتراض کرتے اس وقت عرب کے کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا قرآنِ پاک یہ کیا لایا بھائی سمجھایا نا مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت یہ انداز کلام یہ اس وقت موجود تھا اس وقت یہ کلام کا طریقہ موجود تھا لوگ اس طرح اس طور پر کلام کیا کرتے تھے اس لیے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا باقی جتنی باتیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں مکہ کے مشرق اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے تو اسے ثابت ہوا ان کا اتراض نہ کرنا وہ آہل ادب تھے آہل کلام تھے آہل لغت اور لسان تھے ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات, پر دلیل اس بات کی دلیل ہے یہ انداز جو ہے اس وقت یہ معروف تھا اور باقی کافروں کو تو چھوڑیں دفع مارے محبوب کریم علیہ صد السلام کے صحابۂ مردوان نے بھی یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے تو یہ جیسے آج نا وہ شارٹ ہینڈ کورس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ایک کورس ہوتا ہے وہ صحافی وغیرہ یہ جانتے ہیں اسے اب ان کی لکھائی ہمارے سامنے رکھ دیجئے ہمیں کیا پتہ چلے گا پتہ چلے گا لیکن کوئی بندہ اس کا اعتراض ان کا انکار بھی نہیں کر سکتا تو کرے گا انکار ایک عرب لکھیں گے اور اس میں پورا بیان پیچھے لکھا ہوگا ہے نا اور جو آگے بیٹھا ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ نہیں سمجھ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ روح مقتآد نادر فرمائی جس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ عام لوگوں پر واضح نہیں کیا گیا وہ خاص اور خاص لوگ جو ہیں جتنا کریمہ علیہ صاحب السلام کے قریبی عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم علیہ الادلام کے صدقے میں اسے اس کی فاہمت آ فرمائے گا اگر کسی کو شوق ہے نہ پڑھنے کا روح مقد کے بارے میں اللہ اکبر میں نے اپنی زندگی میں ایسی کتاب کو نہیں دیکھی ایسا کلام دیکھا کہیں پہ جو کلام سید دباغ رضی اللہ تعالی میں دنگ رہ جاتا ہے بندہ یار یہ بابا بور کہاں سے رہا ہے اور مزے کی بات یہ وہ بابا ہے ایک دن مدرسے نہیں کیا پڑھنے سیدی عبدالعزی دباغر اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے المتا فرمایا تھا اور حیران کون بات یہ ہے بڑے بڑے علماء اس وقت کے آپ کے پاس آتے آگے کہتے ہیں جی امام سیوتی کا اور امام فلاں کا جو اس مسئلے میں نظاہ ہوا تھا ان دونوں میں حق پر کون ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محاکمہ بھی کرتے تھے ہیں بھی ان کے درمیان محاکمہ بھی کرتے تھے یعنی یہ بات انہوں نے اس طرح کی انہوں نے انہیں فلاں جگہ پہ ٹھوکر لگی ہے انہیں فلاں جگہ سے وام ہوا ہے اس لیے یہ بات ان کی درست نہیں ہے اور یہ بات اصل بات جو ہے وہ فلاں عالم کی درست ہے تو اس لیے ان کی اسی بات کو مانا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے ایسے یعنی کہ با کمال بزرگ تھے کہ بڑے بڑے اجلہ اول ما کے درمیان یہ محاکمہ کیا کرتے تھے اور ایک بزرگ بہت بڑے گزرے ہیں وہ کیونکہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جتنا قرب اکل سات و شام کا انہیں حاصل ہو جائے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما تھا بہت بڑے بزرگ تھے وہ ان کے پاس ایک عالم آئے آگے حدیث پڑھنے لگے کہنے لگے جی اکل شام کا یہ فرمانا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ حضور کا فرمان نہیں ہے یہ عقل شام کو فرمان نہیں ہے انہوں نے کہا آپ تو پڑھے نہیں ہیں حدیث انہوں نے کہا میں حدیث پڑھا نہیں ہوں حدیث والے کو تو دیکھا ہے میں نے نے کہا یہ تیرے پیچھے عکال شام کھڑے مجھے خود فرما رہے ہیں یہ میں نے بات نہیں کی ہے یہ بات صحیح نہیں کر رہے یہ جھوٹی روایت پہنچی ہے اس تک عالم تک یہ وہی بیان کر رہے ہیں بتائیں یہی سید اللہ تعالیٰ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے اسلام نور ہے اور حضور کے کلام میں بھی نکلا تیرے نور نہیں نکلا تو مجھے دکھائی دیتا مجھے تصدیق کرتا یہ لجپال نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بتائے کتنا بڑا عالم ہوگا یار وہ بند کتنا علم فرمایا گو رب تبارک بتا انہیں اس امت کا خضر کہا جائے تو سچ ہے یہ بات امت کا خضر ہے حضرت سیدنا عبد العزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو علوم اور معارف کے دریا رب ربت بارک نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے اسی طرح اللہ تبارک وطال نے اس عمت کے اندر سعیدی عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ کو علم عطا فرمایا ان کی ایک کتاب استبا ہوئی ہے ان کے شاگرد تھے انہوں نے آپ کے محفوظات جو ہیں وہ جمع کیے ہیں انتہائی حیران کن کتاب ہے بندہ دنگ رہ جاتا ہے بڑے بڑے علماء اجلہ علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں آپ کو کسی نے کہا کہ آکال صاحب اسلام کو شب برات کا پتہ نہیں تھا کہ شب برات کب ہوتی ہے اللہ اکبر آپ جلال میں آ اور کھڑے ہو گئے آپ نے ما کہ میں مر جاؤں مجھے مرے ہوئے کئی سال بیت چکے ہوں میرا جسم پھول جائے پھٹ جائے ٹانگ میری اس طرح اکڑ جائیں اٹی استعمال میں اللہ اکبر تو یہ آپ کا جو اس پہ کلام ہے نا روح مق پہ یہ بہت ہی شاندار ہے وہ پڑھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بقیہ فرمائے ان شاء اللہ سے وجل کل کی جائے گی